ہم حاضر ہیں ایک مرتبہ پیر سلسلہ احکام قرآن میں اس سلسلے کے اندر ان آیات پر گفتگو کی جاتی ہے جن کا تعلق فقہی احکام سے ہے آج ہم نے اپنے سلسلے میں کس آیت مبارکہ کو شامل کیا ہے آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں رفاب المغوة من شعائر الله فمن حج البيت أبعثمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم بے شک صفا اور مروا اللہ کے نشانوں سے ہیں تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا سلا دینے والا خبردار ہے صفا و تم شعائر اللہ صفا اور مروا جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر صفا اور مروا صحیح کو بیان کیا گیا یعنی صفار مربہ کے درمیان جو صحیح ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان کیا خواہ حج کے موقع پر کی جائے یا عمرے کے موقع پر کی جائے اور آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو بھی نفلی کام ہیں بندہ جب انہیں بجا لاتا ہے تو ان اللہ شاطر اللہ تبارک تعالی بندے کے ان کاموں کو قبول فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی بندے کے ان کاموں سے آگاہ ہے جانتا ہے بے خبر یا غافل نہیں ہے اس پوری آیت مبارکہ کے تعلق سے آج ہم اپنے سلسلے میں جن موضوعات پر گفتگو کریں گے آئیے پہلے ان کی فہرست ملازہ کرتے ہیں آیت مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات نمبر ایک صفحہ اور مروہ کا تعارف نمبر دو شعائر اللہ کسے کہتے ہیں نمبر تین سعی کے ضروری احکام نمبر چار سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں یہ وضاحت کیوں کرنا پڑی نمبر پانچ مضطر کی دعا قبول ہوتی ہے نمبر 6 خیر کسے کہتے ہیں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں کا جس طرف دروازہ ہے اگر اس دروازے کی طرف دیکھا جائے آ, یعنی کہ اگر خانہ کعبہ کی طرف آ, ہمارا سینا ہو تو ہماری جو پیٹ ہوگی اس پیٹھ کی طرف دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا پہاڑ نظر آتا ہے فی الوقت ایک اونچائی نظر آتی ہے پہاڑ تو چھپ گیا ہے کیونکہ اس پر اس طرح اس انداز پر ٹائلے وغیرہ لگائی گئی ہیں کہ پہاڑ ہونا نمایاں نہیں ہوتا لیکن بغور دیکھا جائے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پہاڑ ہے اس پہاڑ کا نام ہے جبل ابی کبیس وہ تو ایک اونچا پہاڑ تھا لیکن جبل ابی کبیس سے پہلے یعنی جبل ابی کبیس تو بہت اونچا تھا لیکن اس سے پہلے خانہ کعبہ اور جبل ابی کبیس کے درمیان دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں ایک کا نام سفا تھا اور ایک کا نام مروا تھا صفا اور مروہ کے درمیان علماء نے بیان کیا تقریباً سات سو ستر گز کا فاصلہ ہے یہ دو پہاڑیاں ان کے جو بھی یعنی نام رکھے جانے کی جو بھی وجوہات رہی ہوں ان پہاڑیوں کو اس وقت مزید عظمت حاصل ہوئی جب حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس جگہ آتی ہیں اور حضرت ابراہیم خلی اللہ علیہ نبی علیہ صاحب ایک امتحان اور آزمائش سے گزر رہے تھے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو ایک ریگستان اور ویرانے میں چھوڑا اور اس ریگستان اور ویرانے کے اندر جو ہے وہ چونکہ طوفان نوح کے بعد بالکل ہر چیز فنا ہو چکی تھی خانہ کعبہ کے بھی آثار موجود نہیں تھے ریگستان ہی ریگستان تھا تو حضرت اسماعیل علاء نبینا علیہ السلام کو حضرت سیدتنا انہ حاجرہ علی اللہ عنہ نے اس جگہ پر بٹھایا جہاں پر آج آب زمزم کا کنواں ہے اور وہ بے بس اور لاچار ہو چکی تھی ان کے پاس نہ کچھ کھانے کو تھا نہ کچھ پینے کو تھا وہ ایک آس اور امید لے کر سفا کی پہاڑی پر چڑھتی ہیں یہاں کچھ نظر نہیں آتا پھر نیچے اترتی ہیں پھر کچھ حصے پر دوڑتی ہیں اور پھر مروہ کی پہاڑی پر چڑھتی ہیں کہ کوئی پانی نظر آ جائے کوئی آبادی کے آثار نظر آ جائیں کہیں سے کوئی کنواں نظر آ جائے کوئی درخت نظر آ جائے کوئی پھل نظر آ جائے انہیں اپنے سے زیادہ اپنے بچے کی فکر تھی کچھ نظر نہیں آیا دوبارہ پلٹیں اور پھر جو ہے اسی جگہ مخصوص حصے پر تھوڑا سا دوڑنا بھی ہوا پھر دوبارہ سفا پر چڑھیں کچھ نظر نہیں آیا پھر دوبارہ جو ہے وہ مروہ کی طرف بڑھی تو یوں آپ نے ایک دفعہ آنا دوسری, طرف آج, دوسری دفعہ جانا سات چکر لگائے اور آپ کا اختتام مروا کے پہاڑی پر ہوا اللہ تبارک وطالعہ نے آپ کی اس بے بسی کو اس لاچارگی کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا اور سیدنا اسماعیل علا علیہ والسلام کے قدم مبارک کے برکت سے کنواں جاری فرمایا جس کنویں کو زم زم کہا جاتا ہے تو صفا اور مروا جو ہیں اللہ تبارک وطالعہ کی یہ نیک بندی اس کے درمیان دوڑی تھی انہوں نے سات چکر لگائے تھے ہر حج کرنے والے کے لیے لازم ہوا واجب ہوا کہ وہ اس کے درمیان سات چکر لگائے گا ان کا جو دوڑنا تھا یعنی پہلے اترنا تھا پھر ایک جگہ دوڑی پھر رفتار جو ہے معتدل کی پھر آگے بڑھی تو جس مقام پر یہ دوڑی تھیں یہ عورت تھی لیکن ان کا جو دوڑنا تھا وہ ایک بے بسی کے تعلق سے تھا اس وقت اشترار کی کیفیت تھی لیکن شریعت مطالعہ نے عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اب نہیں دوڑیں گی ان کا دوڑ... ان کا جو یہ صحیح کرنا ہے یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی نے جو عمل کیا تھا اس عمل کے تعلق سے ان کی ادا کو ادا کرنا تو ہے لیکن چونکہ وہ کسی اور پس منظر میں دوڑی تھیں اب مرد تو دوڑیں گے لیکن عورتیں نہیں دوڑیں گی عورتیں اپنی رفتار سے چلیں گی اور پورے سفار مربع کے درمیان نہیں دوڑا جاتا بلکہ ایک مخصوص حصہ ہے اس حصے کو میلین اخترین کہتے ہیں اس حصے میں دوڑتے ہیں کیونکہ حضرت سیدت ہنہ حاجرہ ردی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اسی حصے میں دوڑی تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے یہ لازم قرار دے دیا گیا کہ اب وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعید کریں گے سعی کا ایک حصہ دوڑنا بھی ہے اور کتنی ہی پیاری فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی فرما دیا کہ صفا اور مروا جو ہیں یہ کوئی عام پہاڑیاں نہیں ہے بلکہ ان الصفا و مروہ تمن شاہ اللہ بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے نشانیوں میں سے ہیں اب شاعر اللہ جو ہیں وہ کسے کہتے ہیں علماء نے تین طرح کی اشیاء یا تین طرح کے تقسیم مندی کی ہے یعنی ایک تقسیم مندی کی ہے اس میں تین طرح کی چیزیں بیان کی ہیں کہ شائر اللہ کسے کہتے ہیں یعنی وہ, وہ جگہ ہیں جو عبادت کے لیے خاص ہیں وہ شاعر اللہ کہلاتی ہیں شاعر ہے معنی ہے نشانی علامت یعنی وہ مقامات جو مذہبی طور پر عبادت کی علامات ہیں جہاں صرف عبادت ہی ہوتی ہے انہیں شاعر اللہ کہا جاتا ہے شائر اللہ کی یعنی کچھ چیزیں وہ ہیں جو جگہ کے تعلق سے شاعر اللہ کہلاتی ہیں جیسا کہ کعبہ شریف عرفات مزدلفہ مینا صفا مروہ مساجد تو یہ مقام جہاں پر عبادات ہوتی ہیں عبادات کے لیے خاص ہیں انہیں مذہبی علامات کے طور پر جانا جاتا ہے وہ چیزیں شاعر اللہ کہلاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فقان حمید میں جو شاعر اللہ ہوتے ہیں ان کی تعظیم کا حکم دے رکھا ہے ایک اور جگہ اس طرح کا حکم ارشاد ہوا شاعر کی دوسری جو قسم ہے وہ ہے اوقات کے تعلق سے یعنی مہینوں کے تعلق سے یا دنوں کے تعلق سے جیسا کہ رمضان جو ہے رمضان کا جو مہینہ ہے ایک مذہبی مہینہ ہے اور یہ مہینہ ایک دینی علامت سمجھا جاتا ہے مسلمانوں کا ایک مذہبی موقع ہے رمضان ہو گیا عید ہو گیا بقر عید ہو گیا جمعہ ہو گیا ایام تشریق ہو گئے یہ جو ایام ہیں یہ ایام بھی شاعر اللہ ہے ان کی بھی خاص تعظیم ہے تیسری وہ چیزیں ہیں کہ کچھ افعال ہیں جو شائر اللہ کہلاتے ہیں مذہب کی علامات کہلاتے ہیں جیسا کہ اذان ہو گیا اقامت ہو گیا نماز جمعہ ہو گیا نماز با جماعت ہو گئی اسی طریقے سے نماز عیدین ہو گئے داڑھی ہو گئی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مذہبی علامات ہیں تو اوقات کے اندر سے کچھ اوقات مقامات میں سے کچھ مقامات افعال میں سے کچھ افعال ایسے ہیں کہ جو مذہبی علامت کے طور پر جانے جاتے ہیں ایسی ہی چیزوں کو شائر کہا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں صفا اور مربع کی جو پہاڑیاں ہیں جو کہ عبادت کی جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک وطالعہ نے ایک واجب پورا ہونے کا حکم پورا کرنے کا حکم دے رکھا ہے یعنی صفا کی جو سفا اور مربع کے درمیان جو صحیح ہے یہ واجب ہے تو جہاں پر اس واجب کو بجا لا, بجایا لایا جاتا ہے ادا کیا جاتا ہے وہ جگہ بابرکت بھی ہے صفا مقام قبولیت میں سے ہے مروا کی جو پہاڑی ہے مقام قبولیت میں سے ہے یہی وجہ ہے کہ جب صفا کی صفا سے صحیح شروع کرنے لگتے ہیں پہلے دعا کرتے ہیں پھر مروا پر پہنچتے ہیں دعا کرتے ہیں پھر جب دوسرے چکر کی طرف جاتے ہیں صفا پر پہنچتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں ہر ہر چکر کے اختتام پر صفح اور مروا پر دعا کرنا یہ مصنون ہے کیونکہ یہ مقامات قبولیت میں سے ہے تو شاہر اللہ کیا ہوتے ہیں میں نے مختصراً آپ کے سامنے عرض کیا اب آتے ہیں اس آیت مبارکہ کے اصل اس موضوع کی طرف جس کی وجہ سے ہم نے اپنے سلسلے احکام قرآن میں اس آیت مبارکہ کو منتخب کیا ہے وہ یہ کہ صحیح کے ضروری احکام کیا ہے صحیح کیا ہوتی ہے سی سات چکروں کا نام ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ سفا سے مروا گئے اور مروا سے سفا آئے تو ایک چکر ہوگا نہیں بلکہ یہ دو چکر ہوں گے صحیح جو ہے وہ سفا سے شروع کی جاتی ہے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حجت الوداع کے موقع پر سی کرنے کا اردا فرمایا تو ارشاد فرمایا میں اس جگہ سے شروع کروں گا جس جگہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ شروع کیا ان و مروا اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے صفا کا ذکر کیا پھر مروا کا ذکر کیا تو نبی اکرم علیہ سلاۃ اسلام نے شاد فرمایا کہ میں اس جگہ سے شروع کروں گا کہ جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں میں سے پہلے کا تذکرہ کیا ہے تو آپ علیہ صلاح والسلام نے پہلے یعنی صفا سے صحیح کو شروع فرمایا تو سی جو ہے وہ صفا سے شروع ہوتی ہے صحیح کرنے کے دو مقامات ہیں پہلا مقام ہے عمرے کے دوران عمرے کا ایک جز ہے صحیح کرنا یعنی عمرہ جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ چار چیزوں کا نام ہے آپ نے احرام مان لیا احرام ماننے کے بعد آپ طواف کریں گے سات چکر خانہ کعبہ کے طواف کے ہوں گے پھر آپ سات چکر صحیح کے کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ حلق کروا کر یا تقصیر کروا کر احرام سے باہر ہوں گے پہلا کام ہوا احرام باندھنا دوسرا کام ہوا آ, یعنی کہ طواف کرنا تیسرا کام ہوا سفار مربع کے سہی کرنا اور چوتھا کام ہوا احرام سے نکلنا تو علماء نے سعید کو عمرے کے اندر آ, یہ بیان کیا کہ عمرے کے دو ہی ارکان ہیں ایک جو ہے وہ یعنی پہلا تو شرط ہو گیا احرام کی جب نیت نہیں ہوگی تو شرط پوری نہیں ہوگی تو احرام بمنزلہ شرط کے ہو گیا پھر دو ارکان طواف کرنا اور صحیح کرنا اور جو صحیح ہے یہ بمنزلہ واجب کے ہے اگر کسی نے صحیح نہیں کی صرف طواف کیا طواف کرنے کے بعد حلق کروا لیا تو اب اسے شخص پر دم واجب ہوگا ایسا نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ سمرہ کرنا پڑے گا بلکہ اگر یہ میقات سے باہر نہیں گیا ہے تو یہ دم بھی دے گا جس نے صحیح کرنے سے پہلے عمرے کے اندر حلق کروا لیا کہ دم بھی دے گا اور اس کو صحیح بھی کرنا ہوگی اب یہ شخص جو ہے وہ جو صحیح چھوڑ دی تھی وہ صحیح ادا کرے گا کیونکہ وہ واجب تھا اور جب تک اس کی ادائیگی نہیں ہوئی بری ذمہ نہیں ہوا دم تو اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ اس نے تاخیر کی ہے اصل یہ تھا کہ صحیح پہلے کی جاتی اور حلق یا تقسیم بعد میں کیا کی جاتا اس نے چونکہ اس کا الٹ کیا اس الٹ کرنے کی وجہ سے ترتیب میں دو بدل کرنے کی وجہ سے اس پر یہ سزا عائد ہوئی کہ اب اسے دم دینا پڑے گا لیکن دم کے باوجود صحیح اسے کرنا ہوگی اس کے لیے یہ حکم ہے تو صحیح عمرے میں بھی کی جاتی ہے اور صحیح حج میں بھی کی جاتی ہے بعض لوگوں کو جو حج پر جا رہے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ حج کی صحیح کس موقع پر کی جائے گی تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عمرہ کر لیا تھا ہم نے صحیح کر لی ایسا نہیں ہے جب جب عمرہ کریں گے صحیح ہوگی لیکن عمرے کے علاوہ بھی حج کی جدا گانا ایک مستقل صحیح ہوتی ہے اور اس کے دو موقع ہوتے ہیں پہلا موقع یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ حج سے پہلے صحیح کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے حج کا ارام باندھ رکھا ہو حج کا ارام باندھ رکھا ہو اور کسی نفلی طواف کے بعد وہ شخص جو ہے صحیح کرنا چاہتا ہے تو حج سے پہلے وہ حالت احرام میں صحیح کر سکتا ہے اگر کسی نے حج سے پہلے صحیح نہیں کی تو پھر وہ عرفات سے آنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ احرام کھول چکا ہو حلق کر چکا ہو لیکن اگر احرام نہیں کھولا تب بھی اس سے پہلے بھی حج کی صحیح ہو سکتی ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ احرام کھولنے کے بعد کی جائے اور ایک بات تو طے ہے کہ حج کی صحیح اگر حج کے بات کرنی ہوگی تواف زیارہ کے بعد ہوگی تواف زیارہ سے پہلے نہیں ہو سکتی تو توافظ زیارہ کرنے کے بعد حج کی صحیح کرنا پڑے گی اب جب بھی حج کی صحیح ادا ہوگی اور اس سے پہلے جو طواف کیا جائے گا اس طواف کے اندر رمل ضرور کیا جائے گا یہ اس صحیح کا ایک حکم ہے اور یعنی حج, حج کی جو صحیح کی جائے گی اس سے پہلے جو بھی طواف ہوگا یعنی حج سے پہلے جو تواف کیا وہ تو احرام میں تھا تو رمل ہوا اور چونکہ احرام تھا تو اجتباء بھی ہوا اور حج کے بعد اگر کوئی صحیح کرتا ہے اور احرام کھل چکا ہے توافظ زیادہ کرے گا تو تواف زیادہ جب یہ کرے گا تو رمل بھی کرے گا اگر کسی نے حج سے پہلے صحیح کر لی تھی تو اب توفیار میں رمل نہیں کرے گا تو یہ حج کے تعلق سے صحیح کے کچھ احکام میں نے ارض کیے اور یہ جو احکام ہے یہ اقام بڑے مختصر انداز میں بیان کیے ہیں ورنہ حج کی صحیح چھوڑ جائے تو کیا کرنا ہوگا اس کی بہت ساری صورتیں ہیں اور حج کی تین اقسام ہوتی ہیں حج تمتو حج کران اور حج افراد اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ کون سے حاجی کے لیے صحیح پہلے کرنا افضل ہے اور کون سے حاجی کے لیے صحیح بعد میں کرنا افضل ہے یہ جداگانہ بحث ہے اور اس کی تفصیل علما نے کتابوں میں بیان کر رکھی ہے اور ہم نے جو حج کے موسم آتا ہے حج کا تو ہم جو ہے وہ اس موسم کے اندر عمومی طور پر شوال المکرم کا جو آخری ہفتہ ہوتا ہے اس سے لے کر پورا جو ظلحجہ ہوتا ہے ہفتہ وار ایک پروگرام کرتے ہیں اقام حج کے تعلق سے تو ان سلسلوں کے اندر بہت ہی تفصیل کے ساتھ صحیح وغیرہ کے احکام بیان ہوتے ہیں وہ سلسلے نیٹ پر بھی موجود ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اگر آپ جائیں گے تو وہاں جو شعبہ جات ہیں جو مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں جب اس کے اندر جائیں گے تو ایک پیج آپ کو ملے گا اس پیج کا نام ہے احکام حج تو اس کے اندر بھی بہت سارے احکام پر مشتمل کلپ رکھے ہوئے ہیں عمرے کا طریقہ بھی ہے طواف کا طریقہ بھی ہے حج کی صحیح بھی ہے اور بہت سارے جو حج کے واجبات ہیں وہاں پر رکھے ہوئے ہیں اور بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں آپ ان مقامات یعنی ان جگہوں سے جا کر یہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں آیت مبارکہ کے ہم پہلے اس سے پر غصو کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا صفا المروا تمن من شا... من شاء ارہ صفا اور مروا جو ہیں اللہ تبارک و تعالی کے نشانیوں میں سے ہیں اب آگے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے فمن حج الب تاو تمارا فلا جناف ابا کہ جو شخص حج کرنا چاہتا ہے یا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صفا اور مربع کے درمیان صحیح کرے اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید فقان حمید کی آیت کے اس دوسرے حصے کے اندر یہ وضاحت کیوں کرنا پڑی کہ صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ زمانہ جہلیت کے اندر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دو افراد نے ماز اللہ سما معذ اللہ خانہ کعبہ کے اندر ذنا کیا پٹی لگا دیجیے گا اچھے اس کی میں اپنے ایڈیٹر سے مخاطب ہوں کہ صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں یہ وضاحت کیوں کرنا پڑی جزاک اللہ خیر تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک مرد تھا اس کا نام تھا اسعاف اور ایک عورت تھی اس کا نام تھا نایلا انہوں نے این خانہ کعبہ کے اندر جا کے معذ اللہ کو جگہ نہ ملی انہیں وہاں جا کر ذنا کیا اور یہ دونوں لوگ عبرت کا نشان بنا دیے گئے اور دونوں کے دونوں بالکل پتھر بن گئے اور مجسمے بن گئے اور انہیں عبرت کا نشانہ عبرت کی جو ہے وہ جگہ بنا دیا گیا اب لوگوں نے انہیں باہر نکالا باہر نکالنے کے بعد ان پر ملامت کرنا شروع کی اور ان کو کسی جگہ پر جو ہے وہ نصب کر دیا کافی عرصے تک یہ اسحاف اور نائلہ جو دو زندہ افراد تھے بعد میں پتھر بنا دیے گئے ان کو بطور مضمت کے جانا جاتا گیا لوگ ان کی مذمت کیا کرتے تھے اور ان کو عبرت کے طور پر نصب کیا ہوا تھا لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں مجسموں کی پوجا شروع کر دی گئی ایک کو صفا پر رکھا گیا دوسرے کو مروا پر رکھا گیا یعنی جن کو عبرت کے لیے جو ہے لوگ پہلے عبرت حاصل کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہوں سے روکنے کی کوشش کیا کرتے تھے اب انہی مجسموں کی پوجا شروع کر دی گئی یہ احوال تھے کفار مکہ کے تو جب اسلام آیا اور لوگ مسلمان ہوئے توحید کا انہیں درس ملا تو انہوں ان کے دل میں اس بات پر حیضان پیدا ہوا کہ صفا کے اوپر تو ایک بت رکھا ہوا ہے مربع کے اوپر دوسرا بت رکھا ہوا ہے اب اگر ہم عمرہ کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں تو اب ہم کیسے کریں گے وہاں تو کفار کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب وہ لوگ صحیح کرتے تھے صفا پر جاتے تو اسحاف جو بت تھا تازیمن اس کو جو ہاتھ لگایا کرتے تھے اور جب مروہ پر پہنچتے جو نائلہ کا ایک بت تھا تعظیمن اس کو ہاتھ لگایا کرتے تھے تو یہاں پر دو بت رکھے ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد شرمایا کہ تمہاری جو نیت ہے وہ کچھ اور ہے یعنی yani مسلمان جب وہاں جا کر صحیح کریں گے تو یقینی طور پر ان کی نیت بتوں کی تعظیم نہیں ہوگی ان کی نیت یہ نہیں ہوگی کہ ہم صحیح اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کسی صفا پہاڑ کی پوجا کر رہے ہیں یا اس پر جو بت رکھا ہوا ہے اس کی کوئی تعظیم کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کے حوال سے واقف ہے تو اللہ تبارک وطالیہ نے بطور دلاسا اور لوگوں کے دلوں میں جو ایک حیجان تھا اور ایک تجزب تھا کہ ہم کیسے کریں اور کس طرح ادا کریں یہاں تو بت رکھے ہوتے تھے یا بت رکھے ہوئے ہیں تو اس بات کا رد فرمایا کہ نہیں تم جو یہ عمل کرو گے وہ خالصتا اللہ تعالی کے لیے کرو گے اور اس کے بعد جب اسلام آیا تو جس طرح خانہ کعبہ کے اندر ایک وقت تھا کہ بت رکھے ہوئے تھے لیکن بت رکھے ہونے کے باوجود خانہ کعبہ کی جو اپنی تعظیم تھی وہ ختم نہیں ہو گئی تھی اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر کسی کام کے اندر یعنی ہمیں سیکھنے کو کیا مل رہا ہے بعض اوقات کسی کام کے اندر کوئی خرابی شامل ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس پورے کام کو آپ خراب کہہ دیں گے بلکہ جتنی جزوی طور پر خرابی ہے اس خرابی کو خراب کہیں اور اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے یہ نہیں ہے کہ خرابی جو ہے اس کی آڑ لے کر پورے نظام کو جو ہے وہ غلط کہا جائے جو صحیح چیزیں ہیں ان کو غلط کہا جائے مثال کے طور پر محافل میلاد ہیں محافل میلاد کئی طرح سے ہوتی ہیں وہ محافل میلاد جو علماء کی سرپرستی میں ہوتی ہیں اور علماء کے دائرہ اختیار میں ہوتی ہیں وہ بڑی ہی مطلب کہ ادب اور تعظیم کے تمام کے تمام تقاضوں پر مشتمل ہوتی ہیں ممکن ہے کہیں ایسا بھی کوئی پروگرام ہوتا ہو کہیں کوئی ایسا بھی انداز ہوتا ہو کہ جو انداز ناپسندیدہ ہو جو اند... یا وہ انداز غیر بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کو لے کر کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی محفلیں میلادی ہی غلط ہے اگر کہیں غلطی پائی جاتی ہے کہیں خرابی پائی جاتی ہے کہیں کمی یا کوتاہی پائے پائی جاتی ہے اس کمی اور کوتاہی کو دور کیا جائے گا ناک پر مٹھی مکھی بیٹھ جائے ناک کو نہیں کاٹا کرتے مکھی کو اڑایا کرتے ہیں تو آ, یہ مبارکہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر کہیں خرابی ہے تو اس خرابی کو خرابی قرار دیا جائے لیکن اس خرابی کے ضمن میں اچھائیوں کو خراب قرار دینا یہ قرآن پاک کے مطالب کے مفہوم کے مضامین کے تعلیمات کے خلاف ہے تو خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے لوگوں نے خانہ کعبہ نہیں ڈال دیا خانہ کعبہ کی عظمت ختم نہیں ہو گئی تھی خانہ کعبہ کا طواف بند نہیں ہو گیا تھا جب اسلام آیا مسلمان قادر ہوئے خانہ کعبہ سے اس غلازت کو پاک کرنے پر تو مسلمانوں نے بتوں کو یہاں سے ہٹا دیا خانہ کعبہ کو اس غلازت سے صاف کر دیا خانہ کعبہ کی جو عظمت جو تعظیم اور جو شاعر اللہ کی حیثیت تھی وہ باقی رہی اس پر کوئی انگلی نہ اٹھی بلکہ جو خرابی تھی اسے خراب کہا گیا تو یہ پس منظر تھا کہ جب مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ بات آئی کہ اب جو ہے ہم طواف کیسے کریں اللہ تبارک و تعالی نے بطور دلاسہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کیونکہ ان کے حوالے سے واقف ہے لہذا مسلمان جس پس منظر میں کر رہے ہیں طواف طواف سمرا دیے کہ صحیح کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس سے آگاہ ہے اس سے واقف ہے اور مسلمانوں کے اس عمل میں کوئی کباہت نہیں اس دوسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی سرحد ارشاد فرمائی آتے ہیں اگلے عنوان کی طرف جو کہ مستفاد ہے اس پورے اس پورے آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے اس سے مستفاد ہے وہ عنوان یہ ہے کہ حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حالت اشترار میں آتی ہیں پریشانی میں آتی ہیں بے بسی میں آتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضرورت کو پورا فرماتا ہے عنوان ہمارا یہ ہے کہ مستر کی دعا قبول ہوتی ہے جو حالت اس میں ہو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اب مستر کسے کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مستر کی تعریف یہ نقل کی گئی کہ ہوا ضرورتی ضرورت مجہود یعنی جو بالکل ایسی شدید ترین ضرورت پر ہے کہ اس کے بغیر اس چیز کے بغیر اسے کوئی چارہ نہیں ہے امام صدیدی بیان کرتے ہیں الزی لطا یعنی وہ شخص کہ نہ کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور نہ کچھ روکنے کی طاقت رکھتا ہے جو اس کیفیت پر پہنچا ہوا ہے تو وہ مستر ہے مثال کے طور پر ظالم لوگ اسے تنگ کرتے ہیں نہ وہ ان کے ظلم کو روک سکتا ہے نہ وہ بھاگ سکتا ہے کہیں مسافر ہے راستہ بھول گیا ہے نہ ہی راستہ جو ہے وہ نہ آگے بڑھنے کی طاقت ہے نہ پیچھے جانے کی طاقت ہے امام ضنون مصر رحمت اللہ تعالی علیہ مستر کی تعریف یہ کرتے ہیں و لزی قطل اللہ جب بندے کا ہر آسرا ختم ہو جائے یعنی جب اسباب جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اسباب بالکل نظر نہ آئے اور کیفیت بے قراری کی ہو لاچارگی کی ہو تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ کیفیت حالت اضطرار کہلاتی ہے اور علماء نے دعا کے تعلق سے جو آداب بیان کیے ہیں یا جو قبولیت کے مقامات بیان کیے ہیں کہ دعا کہاں قبول ہوتی ہے اس میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جب بندہ مزتر ہو حالت اضطرار میں ہوں اسباب ختم ہو چکے ہوں کچھ کرنے کی ہمت نہ ہو کچھ روکنے کی ہمت نہ ہو اس کی کیفیت کیفیت اضطرار کی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی مستر کی دعا قبول فرماتا ہے سورہ نمل آیت نمبر باسٹھ میں کیا ارشاد ہوتا ہے آئیے سنتے ہیں نئی بل پر علو یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے او پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی اور تمہیں زمین کے وارش کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے بہت ہی کم دھیان کرتے ہو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل بےبسی میں آ جاتے ہیں تو وہ جو بےبسی کی کیفیت ہے اس بےبسی کی کیفیت کے اندر جب وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو ان کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے تو ایسی کیفیت میں جب بھی کوئی بندہ ہو تو وہ چونکہ اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ سچی دعا نکلتی ہے اور آ جو اس سے نکل اگر وہ مظلوم ہے تو آ نکلتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں مظلوم کی جو آ ہے وہ رائے گا نہیں جاتی معافی تو جب بھی کوئی مصیبت آئے پریشانی آئے تو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور بعض روایتوں کے اندر تو خود یہی جو تیسے کلمے کا جو آخر حصہ ہے اللہء اللہ ولاق ولی اس کے پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے کہ جب کوئی بندہ لاحول شریف پڑھتا ہے مجبوری کے عالم میں لاچارگی کے عالم میں بے بسی کے عالم میں تو اللہ تبارک وطالعہ ان کلمات کی برکت سے اسے مصائب سے نجات دیتا ہے اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے اس کی دعا قبول فرماتا ہے اس کے کام جو ہے وہ پورے ہوتے ہیں اب اس کے مطلب پر غور کیجئے کہ بندہ ان کلمات میں کیا کہہ رہا ہوتا ہے لا ہولہ مجھ میں کسی چیز کو روک نہیں سکتا ولاقا مجھ میں کوئی طاقت نہیں ہے اللہ باللہ العلی العظیم مگر اگر کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہی کر سکتا ہے تو جب بندہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہے اور جب ان کلمات کو بھی بندہ کہتا ہے یا ان کلمات کو کہے بغیر بھی اگر دعا مانگتا ہے تو مستر کی جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے اور ان کلمات کو پڑھتا ہے تو زیادہ فضیلت کا حامل ہے ویسے بھی ان کے پڑھنے کا ثباب ملے گا اور حادثہ مبارکہ میں مصائب کے وقت مشکلات کے وقت ان کے پڑھنے کی ویسی بھی ترغیب ہے اگلے عنوان کی طرف چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے آخری حصے میں یعنی تین حصے سایت مبارکہ کے ہم کر سکتے ہیں جو پہلا حصہ ہے اس کے اندر سفار اور کے شاعر اللہ ہونے کو بیان کیا گیا جو دوسرا حصہ ہے اس میں اس بات, اس بات کی وضاحت کی گئی کہ صفح اور مرغا کے درمیان صحیح کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے تیسرے حصے کے اندر اشاعت فرمایا گیا ومن تتوا خیرن فن اللہ شاہ کن کہ اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں اگر کوئی نفلی کام کرتا ہے بندہ تتوا خیرن تتو کہتے ہیں نفلی کاموں کو یعنی جو فرض نہ ہو واجب نہ ہو اگر کوئی بندہ نفلی کام کرتا ہے تو ان اللہ شاکرنعلیم تو اللہ تبارک و تعالی اس کا عمل قبول کرتا ہے اسے جزاتا فرماتا ہے اب لفظ شاکر جو ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جائے گا تو اس کا اور مانا ہوگا جب بندوں کے لیے بولا جائے گا تو اس کا اور مانا ہوگا لفظ ایک ہے معنی الگ الگ ہیں جو مانا بندوں کے لئے بولا گیا اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مراد لے لیا جائے تو شرک لازم آئے گا کفر لازم آئے گا تو لفظ ایک ہے لیکن دونوں الفاظوں کا معنی الگ الگ ہے تو یہ چیز سامنے رکھنا ضروری ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندوں کو شاکر کہنا جائز نہیں ہے. بندوں کو شاکر کہنا بھی جائز ہے وہ اور مانا میں ہے اللہ تبارک وطالع کے لیے بھی شاکر کہنا جائز ہے وہ اور معنی میں ہے تو جب لفظ ایک ہے ایک جگہ ہم ایک معنی لیتے ہیں دوسری جگہ دوسرا معنی لیتے ہیں تو پھر ہم ان مقامات میں کیوں گلو کر دیتے ہیں کہ جب ہم ایک مسلمان کی جو ہے نیت کو جانے بغیر کوئی حکم لگا رہے ہوتے ہیں اگر کوئی ہاتھ باندھ کر گمبد خزرہ کو دیکھ رہا ہو تو کہتے ہیں جی تم تو یہاں عبادت کر رہے ہو عبادت نہیں کر رہے ہوتے تازیم کر رہے ہوتے ہیں عبادت اور تعظیم میں فرق ہے کہ جب الفاظوں کے اندر فرق ہو گیا تو جو افعال ہیں ان کے اندر کیوں نہیں فرق ہو سکتا ایک ہاتھ باندھنا نماز میں ہوتا ہے ایک ہاتھ باندھنا اسمبلی میں ہوتا ہے دونوں جگہ ہاتھ باندھے جاتے ہیں وہاں ہاتھ باندھنا عبادت کے طور پر ہے یہاں ہاتھ باندھنا تازیم کے طور پر ہے یا کسی بڑے کے سامنے تعظیم کے طور پر ہے تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بارغیر سرت میں پہنچتا ہے اور وہ وہاں جا کر مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھتا ہے تو یہاں اس کا یہ عمل جو ہے یہ نہیں ہے کہ جناب کوئی شخص یہ کہے کہ یہ تو عبادت ہی کے ساتھ خاص ہے اور دوسرے معنی میں یہ ادا ہو نہیں سکتی ایسا نہیں ہے بلکہ عبادت اور تعظیم کے درمیان فرق ہے تو میں یاد کر رہا تھا کہ لفظ شاکر جو ہے یہاں اس کا مانا ہے جزا دینے والا اور جب بندوں کے متعلق استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا شکر ادا کرنے والے تو اللہ تبارک وطالعہ تو وہ ہے کہ جس کا شکر ادا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کا شکر ادا کرے یہ ممکن نہیں ہے تو یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و اپنے بندوں کے اعمال کی جزا دیتا ہے علیم اور ان کے اعمال سے باخبر ہے اب اس آیت مبارکہ کے اگر سیاق کو دیکھا جائے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہاں اس آخری حصے کا تعلق صحیح سے ہے ایسا نہیں ہے علماء نے بڑی سرات کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ جو پہلے مضمون گزرا وہ مکمل ہو گیا اب من منتو خیرن سے ایک نیا مضمون ہے اور یہاں مطلقاً آمال خیر کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے خیر کسے کہتے ہیں خیر کا جو معنی ہے ویسے تو عرف عام میں اور عربی محاورے میں بھی غالب جو اس کا استعمال ہے وہ صدقات کے اوپر بولا جاتا ہے یعنی جو کار خیر کے کام ہوتے ہیں جو مالی طور پر جو ہے وہ نیکی کے کام ہوتے ہیں انہیں عمر خیر کہا جاتا ہے لیکن یہ لفظ مطلقا نیکی کے لئے بولا جانا بھی معروف ہے اور اس کا اطلاق مطلقا نیکی تعت اور تقربات کے لیے بھی ہوتا ہے تو یہاں جو یہ فرمایا گیا وہ منتو خیر کہ جس آدمی نے کوئی بھی بھلائی کی تو یہاں بھلائی خاص نہیں ہے کہ جناب فلا نوعیت کی بھلائی ہی مراد ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بھلائی کرے گا تو اس کا یہاں ذکر نہیں ہو رہا ایسا نہیں ہے بلکہ علماء نے عبادات کے تین اقسام کی ہیں پہلی قسم ہے فرائض دوسری ہے واجبات تیسری ہے نوافل تو نوافل جو ہیں وہ بے شمار ہیں اگر عبادات کو لیا جائے تو نفل نماز پڑھنا ایک نفری کام ہے اب نماز کے اندر بھی نفلی جو نمازیں ہیں وہ بہت ساری ہیں مثال کے طور پر ہر نماز کے ساتھ ہم نوافل پڑھتے ہیں جیسا کہ ظہر میں ہیں جیسا کہ مغرب میں ہیں جیسا کہ عشاء میں ہیں ان نمازوں میں جو نوافل ہیں یہ نوافل نہ فرائض ہے نا واجبات ہیں اسی طریقے سے ہم اثر سے پہلے چار سنتیں پڑھتے ہیں عشاء سے پہلے چار سنتیں پڑھتے ہیں یہ بھی سنت غیر موقع ہیں اور یہ بھی اس درجہ میں ہے کہ جس کا تعلق نوافل سے ہے سنت موقع جو ہیں ان کی اہمیت نوافل سے بڑھ جاتی ہے تو اس کے علاوہ جو ہے وہ نماز تحجد ہے اوابین ہے اشراک و چاشت ہے اس کے علاوہ جو ہے نفلی نمازوں کے اندر سلاط الحاجت آ جاتا ہے نماز استخارہ آ جاتا ہے اور کئی اقسام کی جو نمازیں ہیں وہ نفلی نمازیں کہلاتی ہیں اور یہ تو وہ مختلف نام تھے لیکن اگر کسی کو استطاعت ملتی ہے پوری راتی نماز پڑھتا رہے تو جو بھی نمازیں اور رکعتیں پڑھے گا وہ نفلی نمازیں کہلائی جائیں گی عام طور پر فرض نمازوں کے ساتھ آگے اور پیچھے جو نفلی نمازوں کا ایک نظام ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ فرض جو ہے وہ اصل مقصود ہے آپ غور کیجئے اگر ایسا ہو کہ ایک بندہ کام کاج میں مصروف ہے اور وہ کام کاج میں مصروف ہے اذان ہوئی مسجد آیا اور فرض نماز سے اس نے شروع کی اپنی نماز پڑھنا تو اسے اپنا ذہن جو ہے وہ وہاں کاروبار سے ہٹاتے ہٹاتے اور اپنی فکروں کو منتشر کرتے کرتے وقت لگتا ہے لیکن جب بندہ آ وضو کرتا ہے مسجد میں اطمینان سے آ جاتا ہے وضو کرتا ہے مسجد میں کچھ دیر گزارتا ہے پھر جب وہ نوافل ادا کرتا ہے یا سنت غیر موقع ادا کرتا ہے پھر جب وہ نماز کا جماع جماعت کھڑی ہونے کا انتظار کرتا ہے اقامت ہوتی ہے تو اس کا پورا وجود مسجد میں آ چکا ہوتا ہے اور پھر وہ فرض پڑھنے کے لیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا جو فرض ہے وہ بہت حد تک محفوظ ہو جاتا ہے اس لیے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جو نوافل ہیں یہ فرائض کے لیے قلعے کی جو دیواریں ہوتی ہیں وہ حیثیت رکھتی ہیں کہ یہ فرائض کو بچاتی ہیں یہ فرائض کی غلطیوں کو جو ہے غلطیاں نہ ہوں اس سے بندوں کو بچاتی ہیں اور فرائض کو محفوظ رکھتی ہیں اور اور بھی اس کی بہت ساری فضائل اس کے بہت سارے فضائل اور برکات ہیں اسی طریقے سے حج اور عمرہ کو لے لیجئے عمرہ جو ہے ایک نفلی کام ہے عمرہ واجب نہیں ہے لیکن جو شخص عمرہ کرے جتنی مرتبہ کرے گا اسے نیکیاں ملیں گی اور چونکہ عمرہ ایک نفلی کام ہے نفلی کام ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کام کی ترغیب موجود ہے اس کام کے فضائل موجود ہیں اس کام کے کرنے میں نیکی کا پہلو موجود ہے اس کام کے کرنے میں خیر ہی خیر کا پہلو ہے تو جو شخص جتنے عمرے کرتا ہے اتنے اس کو ثواب ملے گا اس میں کوئی کبات نہیں ہے کسی نے ایک حج کر لیا ہے دوبارہ حج کرتا ہے اسے ثواب ملے گا اسی طریقے سے جو مالی عبادات ہیں مالی عبادات کے اندر جو فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے صاحب استطاعت کے لیے اس کے علاوہ جو شخص جس جس موقع پر بھی اپنا مال نیکی کے کاموں میں خرچ کرے گا یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ جو وہ مال خرچ کرے وہ نیکی ہی کا ہو ہم بات کر رہے ہیں ان مقامات کی کہ جو نیکی کے مقامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بڑی سرحد کی ہے اگر یہ بھی کہا جاتا کہ ومن تتوا کہ جو بھلائی کے کام کرے تو بھی مطلب بن سکتا تھا لیکن بطور خاص یہ کہا گیا ومن تتوا خیر کہ جو نیکی والے نفلی کام کرے تو بہت سارے لوگ اپنی رقوم کو خرچ کرتے ہیں پیسوں کو خرچ کرتے ہیں اموال کو خرچ کرتے ہیں لیکن وہ جگہ ایسے نہیں ہوتی کہ جہاں پر ان کو نیکی مل رہی ہو بعض اوقات کو گناہ بھی نہیں مل رہا ہوتا لیکن بعض اوقات وہ مقام ایسے ہوتے ہیں جہاں وہ بندہ پیسے خرچ کر رہا ہے وہ گناہ کے کام ہوتے ہیں گناہ پر ایانت ہو رہی ہوتی ہے بعض اوقات ایسے کام ہوتے ہیں نہ گناہ ملا نہ ثواب ملا لیکن بہت سارے ایسے کام ہیں جو مالی عبادات کے تعلق سے کہ جو نفلی کام ہے اور جہاں پر مال خرچ کرنا محمود ہے پسندیدہ ہے ان امور کو کار خیر کہتے ہیں طرح کسی غریب کی مدد کرنا کسی جو ہے وہ لاچار کی پریشانی کو اپنے مال کے ذریعے دور کرنا کہیں پانی کی حاجت ہے وہاں پانی کا اہتمام کروا دینا خاکواں خود کر کروائے بورنگ خود کر کروائے پائپ لائن ڈال کر کروائے غربہ کی مدد کرنا اگر کوئی امیر کی بھی مدد کرتا ہے وہ بھی بہرحال ایک ثواب ہے لیکن جو غریب کی مدد کرنا ہے وہ زیادہ ثواب ہے اور مالی عبادات کے اندر یعنی جو مال خرچ کرنے کے مواقع ہیں اس جگہ پر خرچ کرنا زیادہ پسندیدہ اور زیادہ محمود ہے کہ جہاں ضرورت زیادہ ہے مثال کے طور پر ایک گاؤں ہے اس گاؤں کے اندر پانی کا کوئی اہتمام نہیں ہے اس گاؤں کے رہنے والے جیسے سے جگیوں میں رہ لیتے ہیں کچے مکانات میں رہ لیتے ہیں تو اب ایک شخص چاہتا ہے کہ میں ان گاؤں کے لوگوں کے جو مکانات ہیں وہ پکے بنوا دوں اگر وہ پکے بنوائے گا یہ بھی نیکی کا کام ہے اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن اس کے لیے زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ ان کے لیے پانی کا انتظام کروائے کیونکہ پانی جو ہے وہ ان کی جو پوزیشن ہے اس میں زیادہ بڑی ضرورت ہے بنیادی ضرورت ہے چھت چھپانے کے لیے تو ان کو جیسے تیسے کوئی نہ کوئی آسرا میسر ہے لیکن اگر یہ آسرا بھی نہ ہو تب بھی پانی جو ہے ایسی چیز ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا تو جو کام ایسا ہو جس کی زیادہ ضرورت ہو وہاں مال خرچ کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے اور فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو جو دینی مدارس ہیں جو وہ ادارے ہیں جن جن کے اندر قرآن سکھایا جاتا ہے جن کے اندر احادیث سکھائی جاتی ہیں دین سکھایا جاتا ہے دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ للہ سینکڑوں مدارس جامعت المدینہ مختلف جو ہے وہ سطح کے علمی کورسز اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مندی چینل کو آپ دیکھ لیجئے یہ کیا ہے یہ تبلیغ دین کا ایک ذریعہ ہے تو یہاں اگر کوئی اپنا مال خرچ کرتا ہے تو ایک بہت جو ضرورت کی چیز ہے وہاں اپنے مال کو خرچ کرے گا اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ جو معاشرہ ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر کوئی ایک ضرورت نہیں ہوتی بلکہ معاشرے کے اندر مختلف اکائیاں ہوتی ہیں ہر اکائی کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے مثال کے طور پر ہمارے پڑوس کے اندر کوئی بیوہ رہتی ہے اس کی جو ہے کوئی اس کے بعد کوئی انتظام نہیں ہے گزر اوقات کا اگر ہم اس کو اگنور کر دیں گے اور ہم یہ چاہیں گے کہ کسی کی شادی ہو رہی ہے اور اس کے اندر جو لاکھوں لاکھ کا ہم دلوا دیں نیکی کام تو وہ بھی ہوگا لیکن وہ بے جس کے پاس کھانے پینے کے لیے چیز نہیں ہے اور اس کو ہم نہ پوچھیں اور کہیں اور ہم لاکھوں کا خرچہ کروا دیں حالانکہ اس سے کم خرچے میں بھی کام چل سکتا تھا تو یہ وہ تقابل ہے کہ جو بعض اوقات پیسہ خرچ کرنے والوں کو اپنے سامنے رکھنا رکھنا جو ہے پیسہ خرچ کرنے والے اپنے سامنے رکھنے سے چک جاتے ہیں اور اس بات کا دھیان نہیں دیتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو کسی بھی طرح کا نفلی کام ہے وہ نفلی کام اللہ تبارک و کے کی میں مقبول ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کام کی جزاطہ فرماتا ہے اس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے اس کام سے غافل نہیں ہے تو اس آیت و کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے نفلی کاموں کے تعلق سے یہ سرات فرما دی کہ جو بھی خیر کا کام ہوگا بھلائی کا کام ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس بھلائی کے کام پر اپنے بندے کو نیکی آتا فرماتا ہے عبادت بدنی عبادت کا ذکر ہوا مالی عبادت کا ذکر ہوا حج عمرے کا ذکر ہوا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ نفلی کاموں کا اس کا تعلق ہماری زبان سے ہے یعنی ہم خالی بیٹھے ہوں اور شروع کر دیں تو ازکار پڑھنا جو ہے وہ خالی بیٹھنے سے زیادہ افضل ہے ازکار پڑھنے کے اندر بے شمار فضائل ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو حلاوت ہے اس حلاوت سے ہماری روح کو بھی غذا ملتی ہے ہمارے جسم کو بھی غذا ملتی ہے پھر بندہ جب اذکار پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ماہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے یاد الہی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے آخرت کا احساس اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اذکار پڑھنا بھی نفلی عبادت ہے اور اذکار میں خیر ہی خیر ہے اذکار کے اندر کلمہ شریف بھی آتا ہے سبحان اللہ تسبیح فاطمہ بھی آتا ہے الحمدللہ پڑھنا بھی آتا ہے اذکار کے اندر دودے پاک پڑھنا بھی اذکار ہی میں شامل ہے تو اللہ تبارک کو تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم نے اس آیت مبارکہ کے تحت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 جو سفر مربع کے تعلق سے تھی اس آیت کے تحت جو عنوانات شامل رہے ہمارے سلسلے کے اندر اور وہ باتیں جو قابل عمل ہیں ہم نے سنی اللہ تبارک و تعالی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم